السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم مینجمنٹ کے سلسلے کا ہمارا یہ تہوا لیکچر ہے میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کے لیے سمرائز کر دوں اپنے پچھلے لیکچر کو کہ ہم نے اس کو بارہویں لیکچر کو کہاں پہ چھوڑا تھا تاکہ آپ کو اس کو کنٹینیو رکھنے میں اپنی کنسنٹریشن کو مدد مل سکے ہم جو ایشوز ڈسکس کر رہے تھے وہ پالیسی ڈیویلپمنٹ کے لئے کر رہے تھے کہ جی کون کون سی ایشوز ہیں جو کنسیڈریشن میں رکھنے چاہیے وائلڈ ڈویلپنگ پالیسی فار ایس ایم ای اور اس کی جو فیوچر کی اورینٹیشن ہے اور اس کی جو پلاننگ ہے اس کے جو سپورٹف سٹرکچر ہیں ان سب کے لیے جو ہم نے پالیسی بنانی ہے حکومتی سطح پہ اور مختلف مطلب منسٹریز کے اندر مختلف مطلب ڈپارٹمنٹس کے اندر تو پالیسی کے کی ایشوز کیا کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے آئیے اسی سلسلہ میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ اس میں آئٹم ہے وہ کیا ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے ایک شیپ دے سکیں فائنلی کہ جناب یہ ایشوز ہیں جو اس پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا جو ہے پاسیبلی یعنی ممکنہ طور پہ اس کا حل کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلہ میں ہمارے پاس جو پہلا آتا ہے وہ ہے کہ مارکیٹ اینڈ انڈسٹری انفارمیشن 54% فور پرسینٹ آف ایس ایم ای بلانگ ٹو ا بزنس اور انڈسٹری ایسوسیشن جناب ایسے ہے کہ مختلف جو ہیں مختلف صنعتوں نے جو کہ ایک ہی دائرہ کار میں کام کرتی ہیں جیسے فین مینوفیکچرنگ ہے کٹلری مینوفیکچرنگ ہے لیدر مینوفیکچرنگ والے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک ٹریڈ ایسوسیشن بنائی ہوئی ہیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کیا, کیا جا سکتا ہے کسی بھی انفارمیشن کے لیے اور مارکیٹ کو گیج کرنے کے لیے اور اگر یہ ایسوسی ایشن اپنی سے جو دوسرے ممالک میں ہیں رابطہ رکھیں تو بہت ساری ٹیکنالوجیز بہت ساری نئی چیزیں بہت ساری نئی انوینشنز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آ سکتی ہیں تھرو دیز ایسوسنز لیکن اس کا تھوڑا سا جو سچویشن ہے وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ ہے جی وہ کیا ہے اونلی 12% پرسینٹ آف دیم یعنی 54% فور جو ہیں لوگ وہ اس کے ممبر ہیں اونلی 12% پرسینٹ آف دیم پرسیو دیر ایسوسن ٹو بی اے سورس آف انفارمیشن آن نیو ڈیولپمنٹس یعنی چون میں سے صرف 12% ایسے لوگ ہیں جو ان ایسوسنز کو یوز کرتے ہیں ایز اے سورس فار ہیونگ ٹیکنیکل انفارمیشن ریسرچ انفارمیشن مارکیٹنگ انفارمیشن فرام د کا پارٹ ورکنگ سیملٹینئسلی ان ادر کنٹریز یعنی ان کی دوسری ایسوسیشن جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹاور مینوفیکچرنگ ایسوسن آف پاکستان تو جی وہ کیا بینیفٹ حاصل کرتی ہے ان ٹرمز اف ٹیکنالوجی ان ٹرمز اف جو ہے مارکیٹ سائز ان ٹرمز اف جو لیٹسٹ uh, اس میں ٹرینڈز ہیں پورٹگال کی یا کوریا کی uh, یا تھائی لینڈ کی جو ٹراویل ایسوسیشن ہے تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے جو uh, جس کے ذریعے ہم جو ہے مارکیٹ ریسرچ اور انفارمیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے میکسیمم انفارمیشن لے سکتے ہیں But again, unfortunately, we have to increase this نمبر ہمیں یہ نمبر بڑھانا پڑے گا اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو organizations ہیں جو کہ بنی ہیں اس میں جو فگر نظر آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں جی کہ تقریباً جو موسٹ آف دی ایکٹیویٹیز ان کی ہیں وہ ٹورڈس لابنگ ہیں ادھر اٹس پولیٹیکل لابنگ اور جو ان کی اپنے جو گورمنٹس نیگوسنز ہوتی ہیں مسلم ریاتوں کے لیے اور جو مختلف جو ان کی ریلیکسیشنز ہیں اس کے لیے اگلا ہمارا جو ایشو ہے جی وہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کو مانیٹر کیا جائے اب بات یہ ہے جی کہ کسی بھی پالیسی میکنگ میں کسی بھی سطح کے اوپر اگر آپ ایک بینچ مارک سیٹ نہیں کرتے ایک آپ اس کا پیمانہ نہیں بناتے کہ جناب آج ہم ادھر ہیں یعنی اگر میں آپ کو اسی طرح کروں گا کہ جیسے آپ ایک سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے بیس کلو سفر طے کر لیا ہے میرا اسی کلو سفر باقی ہے میں نے سو کلو میٹر ٹوٹل جانا ہے میرے پاس دو گھنٹے ٹائم ہے اور آپ اس حساب سے اپنے جو پرائرٹیز ہیں اپنی جو اسپیڈ کی ہیں اپنی جو سفر کی ہیں اس کو سیٹ کریں گے اسی طرح پالیسی میکنگ میں ہوتا ہے آپ کے پاس جب تک کوئی ایک طے شدہ بینچ مارک نہیں ہوگا پیمانہ نہیں ہوگا مانیٹر کرنے کا آپ کسی بھی چیز کو اس کے ممکنہ ریسورسز سے ان کے ممکنہ جو آپ کی سہولیات ہیں وہ ان کو نہیں وہاں پہچا سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ ہے وہ ایک بہت بیسک ایک اس میں سٹیپ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مانیٹرنگ کی ہماری سیچویشن جو ہے پریزنٹ وہ کیا ہے آئیے اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں ہامونازنگ انٹرپرائز سائز کیٹیگریز یہ جی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اپنے شروع کے دو لیکچرز میں ہم نے اس پہ بڑی ڈسکشن کی کہ جی بینچ مارک بنانے کے لیے اور ایک اسٹکچر بننے کے لیے آپ اس وقت تک کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک ہارمنازڈ ایک یکساں پہ مانا نہ ہو کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کا مثلا ہم اگر ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی یہ ایک بائیسیکل ہے تو ہم کہیں گے جی اس کے دو پہ ہی ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ہینڈل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے نا جی تو یہی ایک سٹینڈرڈ ایک فارملہ ہر ایک انڈسٹری کا ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑے سے آبسٹیکل ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈیفینیشن کو موڑ کر لیا ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ٹیکنیکلی وائبل اور ایک کراس دا بورڈ جو ڈیفنیشن ہے وہ اس کی ایبسنس ہے یعنی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے آئیے ذرا ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں پاکستان ہیز نو کراس دا بورڈ لیگل ڈیفینیشن آف ایس ایم ای میں نے این داسینس آف یعنی جب ایک ہمارے پاس ڈیفینیشن ہی نہیں ہے لیگل ایک قانونی اس کی ہمارے پاس تاریف ہی نہیں ہے تو آپ جب میرمنٹ کریں گے اپنی اکانومی کی تو پھر اس کے لیے آپ کو بےتحاشا ڈفیکلٹیز جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی اور جو کہ اس وقت پیش آ رہی ہے ایوری ڈپارٹمنٹ ہیز اٹس اون نے دیکھا جی ہماری کا ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا سمال انڈسٹریز والوں نے دیکھا جی ہماری کا ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے اپنے حساب سے میں یہ خدانہ خواستہ ایم ناٹ میں کوئی وہ نہیں بات کر رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے وہ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریز uh, کا ڈپارٹمنٹ ہے چاہے وہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ کسی بھی uh, اور شعبے سے متعلقہ ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے قانونی تقاضوں کو یا اپنے اپنے جو ضروریات ہیں legal formalities جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو تعریف تھی جو ڈیفینیشن تھی اس کو واضح کر لیا اس کو ڈیفائن کر لیا تو ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ تر اس کی جو ڈیفنیشنز ہیں, ہیں یہ اویئنٹڈ ہیں ٹورڈس the فائنینشل سائڈ بیکاز آف دی فیسلٹیشن ٹو گیٹ مانیٹری جو ہمارے اگینس ہیں یعنی جو لوگ قرضہ جات کے لیے کرتے ہیں اور جو انسٹیٹیوشن کے رخ کرتے ہیں تو اس کی بیس جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں زیادہ تر فائنینس بیسڈ ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ذرا اس کے غور کرنا پڑے گا فیگر کے اوپر مینی ڈیفینیشنز آر کیپٹل بیسڈ فار فائنینشیل انسٹیچیوشن جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک نے اپنے جو کیا تو اس میں جو میجارٹی آتی ہے ڈیفینیشن کی وہ فائنینس بیسڈ ہے یعنی جو آئر ایکوٹی ریزنگ کے لیے یا آپ کے کیپٹل ریزنگ کے لیے یا وکنگ کیپٹل ریزنگ کے لیے جو مختلف بنائی گئی ڈیفینیشنز اس سے بلانگ کرتی ہیں مینی اسٹیک ہولڈرز کنسیڈر انٹرپرائز ود ہنڈریڈ اور مور امپلائیز ایز لارج اینڈ انٹرپرائز ود لیس دین ٹین ورکرز ایز مائکرو اویر سسٹیکل سسٹمز کلیسیفائز انٹرپرائز ود مور دین ٹین لارج بینک پاکستان کنسیڈر انٹرپرائز وتھ مور دین 250 ففٹی امپلائیز لارج جناب یہ جو فگرز میں نے آپ کو پیش کی ہیں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف ایک سطح کے اوپر یعنی ہم اگر مختلف فیکٹرز دیکھتے ہیں فائنینشل مین پاور پروڈکشن انویسٹمنٹ جو میں نے پہلے بھی گزارشات اپنے لیکس میں کی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ہی ڈیفینیشن نظر ایک میں فیکٹر کی بات کر رہا ہوں دیٹ فیکٹر از ا ویری کنسیڈریبل فیکٹر مین پاور بیسڈ آن مین پاور آپ ڈیفینیشن میں ویریشن دیکھیں کہ مور دین ہنڈریڈ از لارج less than 5 micro statistical department کہہ رہے جی کہ مور دین ٹین از لارج آپ ذرا آ, تھوڑا سا ایک ویریشن کو مد نظر رکھیں کہ اس میں ہر ایک ریکوائرمنٹس کی, کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں یہ کوئی وہ مس انفارمیشن نہیں ہے لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں جبکہ اسٹیٹ بینکس کے بینک کے اندر جو نظر آتا ہے آ, ہمیں وہ کہتے ہیں جی کہ دو سو پچاس جو ہیں یا اس سے زیادہ جب ہوں گے تو وہ لارج انٹرپرائز ہوگی یعنی آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ ایک فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویریبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ڈیفینیشن جو ہے وہ چار بار رپیٹ ہوتی ہے مختلف انگلز کے ساتھ تو یہ ایک آبسٹیکل ہے ایک رکاوٹ ہے بڑی چھوٹی سی لیکن اگر آپ اس کی لیگل آسپیکٹس دیکھتے ہیں اور اس کے آپ امپلیمنٹیشن آسپیکٹس دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا قابل غور اور ایک بڑا ایسا نقطہ ہے جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کو حل کریں اور ایک ہارمناز ٹیکنیکل بیسڈ ڈیفینیشن بنائے جو بینچ مارک بن سکے ہمارے آنے والے پالیسی میکرز کے لیے لیٹ ایک ڈیفینےشن ہے جو بیسڈ آن کلاسیفیکیشن ہے وہ کیا ہے The international practice suggests the definition based on classification as industrial, wholesale, retail, services, etc. یعنی ایک international system سسٹم بنا کہ جی آپ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اس میں اچھا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلاسفیکیشن کے لحاظ سے ایس ایم ایس کو ڈیوائڈ کریں کہ جی یہ انڈسٹریل ہیں یعنی مینوفیکچرز ہیں یہ ریٹیلرز ہیں یہ ہمارے ہول ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے او این ایم میں جو ہے وہ مشہور ہیں یعنی کلاسیفیکیشن بیسڈ جو ڈیفنیشنز ہیں اسٹڈیز نے ریسرچ نے شو کیا کہ دے آر موسٹ سوٹیبل فار پاکستان جو گیلپ آف اسٹڈیز ابھی ولڈ بینک نے کرائی اس میں کہا کہ جو کلاسیفیکیشن بیسڈ ڈیفنیشن ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی سوٹ کرتی ہے ہمارے انڈسٹریل اسٹرکچر کو اور سوشو کو دا ریسرچ اسٹڈیز پروڈڈ پاکستان دس ان ایس بی and missing اینڈ مسنگ اندرز ٹھیک ہے جی لیکن اس کنسٹیٹیشن کو صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے جو کاغذات ہیں یا ان کی جو رائٹنگز ہیں یا ان کی جو لاز ہیں یا پروڈینشل ریگولیشنز ہیں یا سرکولرز ہیں تو انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے اندر جو ہے ڈیفائن کیا ہے اپنے اور اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنے کاغذات کے اندر لیکن دوسری جگہ پہ ہمیں یہ ایبسینٹ نظر آتی ہے یہ جو کلاسفکیشن بیسڈ ڈیفینیشن ہے اٹس ایکسٹریملی امپارٹینٹ ٹو ہیو اے ہارمناز ڈیفینیشن فار نیشنل پالیسی یعنی ہم اس نقطے پہ یہ متفق یہاں ہوتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی اسمبلیز کے بنانے کے لیے ہمارے پاس جب تک ایک ہارمنازڈ متفقہ طور پہ جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کی ایکسینٹ شامل ہو ان کی جو ہے کنٹریبیوشن شامل ہو وہ ایک ایسی مربوط اور مکمل ڈیفینیشن ہو جو فیوچر کی پالیسی میکنگ کے لیے ہماری جو حکومت ہے اس کے لیے ہیلپفل ثابت ہو سکے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایسی پالیسی کے لئے ایک ڈیفینیشن واضح کریں اٹ ول آلسو انکریز دی ایفیشنسی اینڈ ایسوسی آف گورنمنٹ ٹوڈ ایس ایم ای فار دا یہ ہوگا کہ جتنے اسپورٹ پروگرامس گورنمنٹ چاہے وہ فورن ایڈ کی صورت میں ہے چاہے وہ فائنینشل ایڈ کی صورت میں ہے چاہے وہ انفراسٹرکچر کی فراہمی کی صورت میں چاہے وہ جینڈر ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہے وہ جو انوائرمنٹل ایشوز کی چاہے وہ بیسک uh, اسٹرکچرز ہیں انفراسٹرکچر جو انڈسٹریل اسٹیٹس کی صورت میں ہے جو بھی سہولیات گورنمنٹ فراہم کرنا چاہتی ہے یہ بہت ایزی ہو جائے گا بڑا آسان ہو جائے گا حکومت پاکستان کے لیے کہ جب ایک آپ کے پاس مکمل اور مربوط جس میں سب uh, کی کنٹریبیوشن ہوگی سب سیکٹرس کی ڈیفینیشن ہوگی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی جو گیجنگ ہمارے پاس ایک انسٹرومینٹ ہے جسے ہم اپنی ترقی کو یا اپنے اخراجات کو یا اپنے سٹیٹس آف ایس کو ناپتے ہیں جب تک وہ گیجنگ ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ادورا رہے گا پالیسی میکنگ کا مرحلہ تو اس کے لیے پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ ضرورت ہے وقت کی کہ وہ اکٹھے ہوں اپنی اپنی ان جو ہے اس میں دیں تاکہ ایک ہارمناز ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم اپنی حکومت کو دے سکیں اور ہماری حکومت اس میں جتنی کوشش کر رہی ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بہت بار آور ثابت ہوگی زیادہ اس کے فائدہ ہمیں حاصل ہوں گے میرنگ اوور سکسیس اب یہ ہے جی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی جو کامیابی ہے کسی بھی پالیسی کی گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے سمیڈا کا قیام عمل میں آیا ایس ایم ای بینک بنا مختلف سیلف فائنانس کی اسکیمیں آئیں سیلف امپلائمنٹ کی اسکیمیں آئیں بے شمار اس قسم کی جو انسینٹیو وہ دیے گئے تو آیا کیا ہم کسی سٹیج پہ یہ میار کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسا پیمانہ موجود ہے ہمارے اخراجات کے سلسلے میں کتنے ہیں ہماری ترقی کی شرح کیا ہے اور کہاں پہ جا کے ہم اس کو بڑھائیں یا کم کریں اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں لیٹ سی بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر وتھ لمیٹڈ سورسز آپ کو پتا ہے ہمارا پبلک سیکٹر ہو یا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے پاس بڑے محدود سے وسائل ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے وی شوڈ یوز دی ریسورسز ان دی موسٹ ایفیشینٹ وے فارسٹینبل سپورٹ اسٹرکچر فار ایس ایم ای ان محدود ذرائع کو ہم اتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ ہماری ایک جو ہے بڑی سسٹینبل ایک قائم رہنے والی ایک مضبوط اکانمی جو ہے ایس ایم ای بیسڈ وہ بن جائے یعنی ہر ڈپارٹمنٹ ہر محکمہ پبلک سیکٹر کا ہو یا ہر وہ سٹیک ہولڈر جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اس کے بعد جتنے بھی ریسورسز ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں لمیٹڈ ہیں انٹرمیڈیٹ سائز کے ہیں وہ ان کو فلی یوٹیلائز کرے پوری ایمانداری کے ساتھ پوری اپنی فورس کے ساتھ ان ریسورسز کو جب یوٹیلائز کرے گا تو وہ پھر ایک جو ہے یعنی ایک کار آمد چیز جو ہے اس کی صورت میں سامنے آئیں گے اسی طرح گورنمنٹ کے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو پوری افیشئنسی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے پھل جو ہے وہ لوگ اور ہماری انڈسٹریز جو حاصل کر سکیں وی ہیو نو میکنیزم ان او سیکٹر ہمارے پاس کوئی اس قسم کا پیمانہ نہیں ہے وی ہیو نو گیزنگ انسٹرومینٹ فائنینشل گیزنگ اس کے لیے ہمیں کوئی سائنٹیفک انسٹرومینٹ نہیں چاہیے میں فائنینشیل انسٹرومینٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم اپنی ایس ایم ایز کو آج گیز کر سکیں اب اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ جی ہم ترقی کے کس مراحل پہ ہیں ہماری اس وقت جو ہے وہ فرس کیا شو کر رہی ہیں ہماری امپورٹ کی فیگرس کیا ہیں ہماری ایکسپورٹ کی فگرس کیا ہیں ہماری یعنی ایک بڑی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم ایک بیسک ڈیفینیشن جو ہے اس پہ اوپر ابھی تک ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگ اسٹیک ہولڈرز آگے ہیں اور گورنمنٹ کو ایک, ایک اچھی ایک لیگل ڈیفینیشن دیں تو جہاں ہم میئر کرنے کی بات کرتے ہیں اس کو اپنی پروگرس کو تو وہاں پہ ہمیں جو ابسٹیکل سامنے آتے ہیں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں اس کی وجہ سے پھر ہمیں ہماری حکومت کو یہ جو ہے مشکل پیش آتی ہے کہ جی کتنا اخراجات ہم کر رہے ہیں اس سیکٹر پہ کتنی اس سیکٹر سے آمدنی ہو رہی ہی ہے کیا کیا ہم اس کو مزید فیسلٹیز دیں تو یہ آگے جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم دوسرے ممالک سے اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم دوسرے ممالک سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا میجر اسٹیپ ہے جس کا میں نے گزارش کی ہے کہ میئر کرنا اپنی پروگرس کو ایک خاص وقت کے اندر اس کے لیے ہمیں کیا پرابلمس پیش ہیں اور کیا ہمارا سٹیٹس ہے لیٹ سی دیٹ وداؤٹ دس میکنیزم وی آر ناٹ ایبل ٹو کریکٹلی سیٹ وٹ گورمنٹ از اسپینڈنگ آن ایس ایم ای سپورٹ اینلی یعنی ہمارے پاس اس میئرنگ انسٹرومینٹ کی جس سے میئرمنٹ ہم نے کرنی ہے غیر موجودگی میں ایون ہمارے پاس یہ بھی مشکل سے ڈسائڈ کرنا بڑا مشکل ہے جی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ سالانہ اس مد میں ایس ایم ایس کے زمرے میں ایس ایم ایس کے لیے کیا خرچ کر رہی ہے دس I فیکٹر mean ایک بڑا قابل غور رکھتا ہے جس پہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے اور ہمارے جو دوسرے ایس ایم ایس سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو ذرا اس کو قابل غوروں کے لئے رکتا ہے آپریزنٹ سسٹم از ان کونٹ فار ایس ایم ای سپورٹ آپس میں تعلق نہیں ہے ایک جو جسے کہتے ہیں جی آپس میں ایک رابطہ نہیں ہے سب لوگ جو ہے اسکیٹرڈ ہیں ایس سیکٹر میں جب تک ان کے اندر ایک کوہین نہ ہوگی ان کے اندر ایک رابطہ قائم نہیں ہوگا یا ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک پالیسی میکنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ہماری پالیسی میکنگ میں جو سب سٹیجز ہیں اس کے اندر پھر ہم فردر اگر نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو ایک یہ بھی نقطہ بڑا عام ہے کہ جناب ان کو زیادہ قریب ہونا چاہیے اسی لیے جو کلسٹر موف فارمیشن کا کانسیپٹ اس وقت میڈا انسٹروڈیوس کرا رہی ہے اس کا بیسکس مقصد یہی ہے کہ ایس ایم ایس کو ایک پلیٹ فارم پہ الائک ایس ایم ایس کو ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تاکہ اس کے اجتماعی فائدے یعنی اس کے جو کلکٹیو جو ہیں بینیفٹ اس سے ان کو بھی فائدہ ہو اور حکومت کو بھی فائدہ ہو اٹ گیو رائز یہ بڑا اہم نقطۂ ہے جی جب آپ کے پاس ایک میں اس کی چھوٹی سی سادی سے مثال دوں گا آپ کی چھوٹی سی رہنمائی کے لیے آپ نے فرض کیا جی کہ کسی کو دوائی دینی ہے ایک عام میں گھریلو سے مثال دیتا ہوں جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی عمر کیا ہے اس کے لیے کتنی ڈوز ریکمینڈڈ ہے اس کو کیا میڈیسن دینی ہے اور اس کے کی لیے کیا ہمارے پاس جو کرائیٹیریا بنا ہوا ہے کہ جی اس کے حساب سے آپ اس کا ویٹ کتنا ہے بچے کو جب ہم دیتے ہیں ایک کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ضرور ہوتا ہے کسی ایکٹیویٹی کو شروع کرنے کے لیے تو جب ہمارے پاس ایک ایبسنس آف میئرمنٹ ٹول نہیں ہے فائنینشیل ٹول اس کو اپنی پروگرس کو کرنے کا تو اس سے ہمیں جو بینیفٹس ہے ظاہر ہے وہ پھر بڑے سکیٹرڈ سے ہوں گے تو یہ ایک نقطہ جو ہے نا جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اسپیشل اس اسلام میں جو میں نے گزارش کی ہے کہ ہماری جو ترقی ایک جگہ پہ آ کے تھوڑی سی میں یہ تو نہیں کہتا رک گئی ہے لیکن اس کو اگر مزید تیز کرنا ہے تو یہ جو نقطہ ہے اس کو بڑا آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا ڈپلیکیشن آف سورسز کیا ہے جی کہ جب گورنمنٹ کے پاس میئرمنٹ ہی نہیں ہے تو بعض جگہ پہ اخراجات دو دفعہ ہو جاتے ہیں تین دفعہ ہو جاتے ہیں اسی طرح ریسورسز جو ہیں وہ ان میں ڈپلیکیشن ہو جاتے ہیں یعنی ایک چیز کی جب میئرمنٹ ہی نہیں ہے تو اس میں پھر بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات مطلب ایک محکمہ نے جو کام کرنا ہے وہی دوسرا محکمہ کام کر رہا ہوتا ہے آپس میں پھر میں سے جیسے کہا رابطہ نہیں ہے تو ڈپلیکیشن آف ریسورسز اور ڈپلیکیشن آف جو اپلیکیشنز ہے دیٹ از دی ون نیگیٹو آسپیکٹ آف دس ابسنس آف جو ہمارے پاس میئرمنٹ uh, ہے اس کی وجہ سے what is at stake is that we forgo the benefits of learning from one another in order to continue continuously improve our sport structure ye ek badi tragedy hai ki humne jo learning ka process hai ek dusre se ek industry jo learn karti hai dusri industry se masal ek industry agar ek machine laati hai jo ki bahut efficient hai environmental friendly hai sasti hai to wo bahut hesitant normally i'm sorry for that لیکن نارملی وہ بڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہے کسی اور کو وہ ٹیکنالوجی دینے میں انٹل انلیس کے وہ مارکیٹ سے اپنا سبسٹینشل شیئر نہیں کما لیتی بالکل ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سبقت کی اپنی مسابقت کی جو منافع ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں کمائیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو پاکستانی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا ہے اپنی اکانومی کے بارے میں سوچنا ہے تو اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریلسٹ ہیں سمال سیکٹر کے میڈیم سیکٹر کے یا مائکرو سیکٹر کے ان کے اندر اتنی زیادہ ایکسچینج آف نالج ہونی چاہیے جو کہ ان کے کام آ سکے اور ایک دوسرے کے لیے وہ باعث سے فائدہ بن سکیں تو یہ پوائنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس اسلام میں ایس ایم ایز اے میڈیم ٹرم چینل فار ادر ابجیکٹ دوسرے ممالک میں جناب ایسا ہوتا ہے کہ ایس ایم ای کو بہت سارے دوسرے سورسز کے لئے یوز کیا جاتا ہے مثلاً آپ اگر ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو مین جو سٹریم لائن ہے یہ ہمارے وہاں پہ ایس ایم ایز کے تھرو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح مینوفیکچرنگ کے شعبے میں جو میں نے بتایا تھا جیسے پچھلے لیکچرز میں کہ انوویشنس کا جو سارا چینلائز کیا جاتی ہیں یہ بھی اسی سٹریم کے تھرو کی جاتی ہیں پھر جو تیسری بات اس میں آتی ہے کہ جی ایسی صنعتیں جو کہ سمجھے کہ ایکسپورٹ اور جہاں پہ نئی نئی چیزیں بنا کے لوگ ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرتے ہیں اس کو بھی اسی جو چینل کے تھرو جو ہے وہ آگے لگایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی تھوڑی سی کمی ہے اس فیکٹر کی کہ اس کو ایس ایم ای کو جو, اس میں as, as جو ہے ریسورس یوز کرنا تو اس کی ریزنس کیا ہے ہائی ہم وہ دیکھتے ہیں تو یوز ایس ایم ایز فار دا اسپیسیفک ڈیولپمنٹ کرنٹلی وی آر ناٹ میکنگ جناب ہم جو نہیں استعمال کر سک رہے اس کو ایز اے چینل اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے مین وجوہات جو ہیں وہ آتی ہیں پہلی وجہ اس میں کیا ہے جنڈر ڈیویلپمنٹ جنڈر ڈیولپمنٹ کیا ہے جناب کہ ہمارے ہاں بالکل دوسرے ممالک کی طرح وہی تناسب ہے آبادی کا ففٹی ففٹی یا اس سے قریب ترین یا تھوڑا سا اوپر نیچے خواتین اور حضرات میں جو دوسرے ممالک میں ہیں اب ترقی یافتہ ممالک میں خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور اسی طرح جو ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ورک ہے وہاں پہ ان انڈسٹریز پاکستان میں یہ فگرز جو ہیں یہ ہم جب انٹرنیشنل فیگرز دیکھتے ہیں تو اس کی نسبتاً بہت کم ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں اس کی سوشیو اکنامک ریزنس کیا ہیں اور کیوں ایسا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سب سے پہلے فیگر ورک موجودہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب یہ جو میں فیگرز دے رہا ہوں they are being conducted by आ, the survey of ورلڈ بینک اور اس میں although they are आ, quite old اولڈ فیگرز لیکن اس سے آپ کو ایک ٹرینڈ کا اندازہ ہو جائے گا ایک آپ کو رجحان مل جائے گا کہ جی یہ رجحان کس طرف چاہ رہا ہے ہم ہمارے ضروری ہے کہ ہم فیگر کو دیکھیں ایچ آف دا ٹو جینڈرس of اینی سوسائٹی کانسٹیچیوٹ رفلی ہاف آف دا پاپولیشن پاکستان جو میں نے پہلے گزارش کی ان پاکستان موسٹ آف دا ویمن لیبر از یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت عرصے سے جب سے ہماری یہ تہذیب ہمارے سامنے آتی ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں ایون ہزاروں سال پہلے کی اس وقت بھی خواتین آپ کو پروف ملتا ہے کہ گھر کے اندر چرخہ چلا کے سوت بناتی ہیں اور وہی جو ہے سوت جسے ہم کاٹن کہتے ہیں کاٹن تھریڈ جو ہے وہ پھر کپڑا بننے کے کام آتا ہے یعنی خواتین جو ہے اگریکلچر لیبر میں مردوں کے شانہ بشانہ روزے اول سے ہماری جو رورل خواتین ہیں ہماری دیہاتی بہنیں جو ہیں یہ بہت ہی قدیم زمانے سے ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں اگریکلچر لیبر کا اور ان کے بغیر شاید ممکن نہ ہو مرد حضرات کے لیے کام کرنا اگریکلچر سیکٹر پہ تو خواتین کا یہ جو کریکٹر ہے ہمارے ملک میں جی کہ وہ بہت زیادہ انوالومینٹ ہے ان کی اگرو سیکٹر پہ اپنے جو ہماری رورل وومن ہیں ان کی ہماری جو دیہاتی بہنیں ہیں دا میجورٹی آف اکنامیکلی ایکٹیو رورل ویمن ورک آن دیئر اون فارمز اس میں امپلائمنٹ نہیں ہے خواتین کی جو اکثریت ہے وہ اپنے ذاتی یعنی جو ان کے فارم ہیں یا ذاتی جو ان کے کھیت ہیں یا ذاتی جو زمینیں ہیں ان کے ہزبینڈ کی ہیں یا ان کے فادرس کی ہیں یا ان کے فیملی کی ہیں تو وہ ان پہ کام کرتی ہیں تو اس میں ایک جو آسپیکٹ آ جاتا ہے کام تو وہ کرتی ہیں لیکن پروڈکٹیوٹی اور ویجز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں نکل جاتا ہے میں آپ کو اس کی سمبل سی مثال دیتا ہوں یعنی اس میں بے شک دے آر اے ٹول آف پروڈکٹیوٹی کہ وہ جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بڑھانے میں ایک مدماً بازو کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن آؤٹ پٹ جو ہے ان ٹرمز آف ویجز وہ یہاں پہ ایبسینٹ ہے یعنی ان کو ظاہر ہے اپنے گھر کے کام کے لیے کوئی ویجز تو نہیں ملیں گے لیکن بہرحال کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی قابل ستائش ہے اور یہ میں نے گزارش کی آج سے نہیں ہے یہ زمانۂ قدیم سے ہے کہ ہماری رورل لیڈیز جو ہیں دے ورک لائک اینی شاید برض کیسز میں میں نے جیسے گزارش کی ناممکن ہو جائے مرد حضرات کے لیے وہاں پہ اکیلے کام کرنا یہ اتنی زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اگریکلچر سیکٹر میں پیڈ امپلائمنٹ از ایکسٹریملی لو اونلی فائیو پرسینٹ ورک فار ادرس انہی دیہاتی علاقوں میں ایسی ملازم ملازمت جس کے اوپر خواتین کو معوضہ ملے کام کے اگینسٹ اس کی شرح اتنی لو ہے فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں پانچ پرسینٹ جو کہ بہت ہی لو شرح ہے نیرلی نائن پرسینٹ آف رورل ور ویج ورکرز سیون ور ومپلائڈ ان دا فارم سیکٹر یہ نائنٹین نائنٹی کی جو شرح ہے سروے کی یہاں پہ جی آپ ایک, ایک چھوٹا تضاد دیکھتے ہیں جو کہ قابل فکر ہے کہ خواتین کا کریکٹر یہاں پہ جو ایز اے لیبر ہے وہ تو بڑا ہی پازیٹو ہے وہ کام بھی کرتی ہیں وہ ایک جو ہے ایک مردوں کے شانہ بشانہ اپنے جو فیملی ہولڈنگز ہیں ان کے اندر کام بھی کرتی ہیں لیبر بھی کرتی ہیں لیکن اس کے جو فائنینشل بینیفٹس ہیں وہ ان کو نہیں ملتے یہ ایک طرح سے سوشل تھوڑی سی ان کے ساتھ جسے ہم کہیں گے کہ مساوی سلوک نہیں کیا جاتا صرف جو پیڈ ورکرز ہیں ان, ان فارمز کے اوپر وہ پانچ پرسینٹ ہیں جو کہ شرح مقابلتاً 36 اور 37 پرسنٹ کے مقابلے میں بڑی کم ہے تو اس میں تھوڑی سی سوشل ویلیو کا ذکر ہے کہ یہ آہ ہمیں آہ جو ہمارا سوشل اکنامک کانسیپٹ ہے اس میں ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی اس کا جو آؤٹ کم ہے نہیں ہے بلکہ چند اسٹڈیز جو ہیں جو کہ جینڈر سائٹ پہ کی ہوئی ہیں مختلف یونیسیف نے اور مختلف ایجنسیز نے وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جی ان کو جو ایکچول ان کی جو ریسپیکٹ ہے جو ایز ایز ایز اے ای ویمن اس کی بھی اویلویشن جو ہے وہ آفٹر میرج ہوتی ہے وین شی از اے مدر اور شی از شی از وائف تو ایز اے ورکر یہاں پہ ان کی جو ڈیفنیشن ہے وہ تھوڑی سی جو ہے اس کو ہمارا کوئی کوئی ویل ڈیفائنڈ ڈیفینیشن نہیں ہے اپنے فارم پہ حالانکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم جفاکش کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ ان فارم ہاؤس فارم پہ کام کرنے کے لیے کھیتوں میں اگری سیکٹر پہ کام کرنے کے لیے اتنے ہی جفاکش ہماری بہنیں بھی ہیں جو گھر بھی سنبھالتی ہیں اور کھیت میں بھی اور اگریکلچر ایکٹیویٹیز میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو نان فارم یعنی آپ رورل سے اربن ومن کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں کہ ہماری وہ خواتین جو شہری علاقوں میں رہتی ہیں جو فارمنگ کے ساتھ نہیں ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے اونلی ٹو پرسینٹ آف دا فیمل ورکرز یہ سروے ہے نائنٹین نائنٹی فور کا ان دا نان اگریکلچر سیکٹر 1994 نائنٹی فور میں صرف دو جو خواتین تھی وہ میں دیہات کی یہ بات سوری یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ دو پرسٹ ایسی خواتین تھیں جو آ, کام ایسے کر رہی تھیں کہ جو نان فارمنگ کے کام تھے یعنی اس کی شرح وہ آپ اس کو گھریلو کام کہہ لیں یا کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی موٹی ہینڈی کرافٹ اٹیچ چونکہ یہ شرح بہت ہی کم ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہماری میری جو کم سے کم اپنی اسٹڈیز میں نے اب تک دیکھی ہیں کہ وہ خواتین کی جو انڈیکیشن ہے وہ ان خواتین کی طرف ہے جو آ, ان دیہاتی علاقوں میں کام کرتی ہیں جہاں پہ سیمی آربنازیشن ہو چکی ہے اور یہ کام گریڈو نوعیت کے ہیں اس لیے اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ایک سائڈ پہ پھیلا رکھتے ہیں ویج ورکرز آن فارمز سیون پرسینٹ وومین اگینسٹ تھری پرسینٹ میل یہ آپ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے کہ جب آپ کرتے ہیں ویج ورکرز کی کہ جو فارمز کے اوپر جو پیڈ کام ہو رہا ہے سیون پرسینٹ ومین اگینسٹ تھری پرسینٹ میل یعنی جب مزدوری کے لیے یہ لاتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑی قابل غور چیز آتی ہے کہ جب فارمنگ کے زمانے میں اسپیشلی اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کپاس کی فصل کے موقع پہ ہمارے سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ پنجاب میں جو مختلف فروٹس ہیں ان کی ہارویسٹنگ کے موقع پہ ہمارے سینٹرل پنجاب میں اسپیشلی جو فصلیں اگانے کا وقت ہوتا ہے اسپیشلی رائس کی جو گروئنگ ہے اس کو جب ہم گرو کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو اچھی لیبر گنی جاتی ہے پاکستان میں وہ لیڈیز کی لیبر ہے میں کاٹن ہماری بہت بڑی ایک, ایک, ایک کراپ ہے جو کیپٹل کراپ ہے پیڈ کراپ ہے جہاں پہ ہارویسٹنگ نہیں ہر, ہر جگہ پہ تو اس کی اٹومیشن نہیں ہے اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ خواتین اس کو ہاتھ سے وہ پک کرتی ہیں اور وہ ایک بڑا ہی زیادہ ان کا پازیٹو کردار ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خواتین کتنی محنتی ہیں اور کتنی ان کی زیادہ ہے کہ جو آ, وہ لاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے فارم پہ ایسے موقعوں پہ ہارویسٹنگ پہ یا سوئنگ کے موقع پہ ان کو اس میں خواتین کی شرح زیادہ ہے یہ بڑا ایک ہماری پاکستانی خواتین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ کتنی محنتی اور کتنی وہ آ, جو ہے وہ ترقی پسند اور کتنی زیادہ جفاکش ہیں اربن ایریا وومن ورکس ویریڈ فرام فور اینڈ نائن پرسینٹ فرام یہ فگر ہے جی نائنٹی سیونٹی ون ٹو ٹو کے جی جو خواتین شہروں میں آ, ہیں ان کی جو شرح ہے وہ چار سے نو پرسینٹ ہے سن اکہتر سے لے کے سن بانوے تک یعنی نائنٹی ون سے لے کے 92 ٹو تک ہمارے پاس یہ فیگرس تھیں